تُو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا تون باتل کو مٹایا اے امام محمد رضا ان کاڈم کا بجایا اے امام محمد رضا ان کاڈم کا بجایا اے امام امام محمد رضا امام محمد رضا مرشد امام محمد رضا پیارے امام محمد رضا سچے امام محمد رضا اے گیل سنت کا چمن اجڑا اجڑا جاب میران کھیر اٹھا تو جب کے آیا کھیر اٹھا تو جب کے آیا اے امام محمد رضا اے امام محمد رضا مرشد امام محمد رضا پیارے دیرا امام محمد رضا دو رے بادل اور ضلال بہین گھڑی دو رے بادل اور ضلال مرشد امام احمدا پیارے امام احمد دتا سچے امام محمد دتا ت Muhammad Raza hai Imam Muhammad Raza Murshid Imam Muhammad Raza pyare Imam Muhammad Raza sachi Imam Muhammad Raza رضا امام محمد رضا مرشد امام محمد رضا پیارے امام محمد رضا سشی امام محمد رضا کا ششی قلم تٹھایا جب قلم ت نے اٹھایا اے امام محمد رضا اے امام محمد رضا مرشد امام محمد رضا پیارے امام محمد رضا سچ امام محمد رضا حش جاری رہے گا وید مرشد آپ کا خش منشد امام محمد رضا پیارے امام محمد رضا سچے امام محمد رضا احمد رضا اے امام محمد رضا مرشد امام محمد رضا پیارے امام محمد رضا سچے امام محمد رضا محمد رضا